یوحل دین امنوئک فت بنو فت بہنو تیب قوتی تم ندی ایلو اگر کوئی فاصق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن اقبا بن ابی معید کے بارے میں نازل ہوئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل المستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا اس واقعے کو امام احمد ابن ابی حاتم، طبرانی ابن مندہ اور ابن مردویہ نے سیوتی کے قول کے مطابق سند جید کے ساتھ حارث بن زرار خزائی سے روایت کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حارث خزائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا اور آپ سے کہا کہ میں اپنی قوم کے مسلمانوں کی زکوٰوٰۃ جمع کر کے رکھوں گا اور آپ کا نمائندہ آ کر مجھ سے وہ مال وصول کر لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن اقبا بن ابی معید کو اس کام کے لیے بھیجا لیکن وہ بنو خزاء کے ڈر سے راستے سے ہی واپس آ گیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو حارث کی طرف بھیجا ادھر حارث نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی آمد میں تاخیر محسوس کی تو کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں دونوں جماعتوں کی مڈبھیر ہوئی تو حقیقت حال معلوم ہوئی اور حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ولید بن عقبہ میرے پاس نہیں آیا تھا تو اس کی کس بیانی کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی ابن قطبہ نے اپنی کتاب المعارف میں لکھا ہے کہ ولید بن اقبا بن اب معید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا سوتیلا بھائی تھا دونوں کی ماں اروا بنت تکریز تھی فتح مکہ کے دن اسلام لایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند المستلق کی زکوٰۃ لانے کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ راستے سے ہی واپس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ انہوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا ہے وہ جھوٹا تھا اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے عصایت کریمہ میں مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ جب کوئی فاسق معاشیت کبیرہ کا مرتکب کوئی اہم خبر لے کر آئے تو جلدی نہ کرو اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عجلت اور نادانی میں کسی قوم کی جان و مال کو نقصان پہنچا دو اور حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد تمہیں ندامت اٹھانی پڑے یہ آیت دلیل ہے کہ فاسق کی خبر رد کر دی جائے گی اور خبر دینے والا چاہے راوی ہو شاہد ہو یا مفتی ہو اس کا سکہ اور عدل ہونا ضروری ہے اور اگر وہ سکہ اور عادل ہے تو اس کی روایت قبول کی جائے گی اگرچہ وہ اکیلا راوی ہے